بسم اللہ عشر حشام یا فضیلت الشیخ کیا یہ دشنری ہے فضیلت الشیخ المدرس استاد نعم جی ہاں ها ہادن مدرسی مدرسۃ سے مدرسی یعنی سکول کے کاموں سے اسکول کی استلاحات سے تعلق رکھنے والی ڈکشنری ہے۔ اذا اردت ان تشتري معجما فاشتر هذا جب تم ارادہ کرو کسی ڈکشنری کو خریدنے کا تو تم اس کو خریدو فانہو مفيد جدا تو یقینا ہو بہت مفید ہے۔ هشام یا استاد اے استاد قلت معجم مدرسی اپ نے کہا ہے معجم مدرسی یا مدرسی منسوب الى مدرسه کیا مدرسہ کی طرف منصوب ہے مدرسہ تن کی طرف وَاِذَا الْأَمْرُ <كَذَالِك> اور جب معاملہ اسی طرح ہے اور جب بات اسی طرح ہے فَأَيْنَ تو اس کی تا کہاں ہے؟ مدرسہ تی جن ہونا چاہیے مدرسی جن کیوں ہے اس کے آخر میں جو تا تھی وہ کہاں چلی گئی نام جی ہاں ہوا منصوبات یا الا مدرا ساتن وہ منصوب ہے مدرسہ تن کی طرف ادا نسبتا علسمن مختوبا تانیف ہزف تت آ جب تم منصوب کرو جب تم نسبت کرو السمن مختوب ان بتا اتانیس ایسے اسم کی طرف جو ختم ہو رہا ہو تائے تانیس کے ساتھ مونس والی گولتا کے ساتھ حذف تا تم حذف کر دو تا کو جب تم منصوب کرتے ہو نسبت کرتے ہو کسی ایسے اسم کی طرف جو تائ تانیس سے ختم ہو رہا ہو ہزف تا تو تم اس تا کو حذف کر دیتے ہو انہیں ایسا کر دینا چاہیے فیضان ایسا بتا مکہ تھا جب تم منصوب کرو نسبت کرو مکہ کی طرف مثلا مثال کے طور پہ کلتا تم کہو گے مکی یون مکہ تی کی بجائے مکی یون ایسا کیا تم سمجھ گئے ہو کیا آپ سمجھ گئے ہیں نام جیسا کلاہر ید کل مراقب وسلم نگرام داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے علمیات الحسین کیا حسین نہیں آیا نہم جی ہاں لما یا اتیب ابھی تک نہیں آیا ادا جہاں فک اللہ مکتبی جب وہ آ جائے تو اس کو کہہ دینا وہ میرے پاس آئے میرے دفتر میں لہو برقی یتن اس کا ایک ٹیلی آیا ہوا ہے ابراہیم ابراہیم کہاں ہے اطاخر الوم ای کیا آج بھی وہ لیٹ ہو گیا ہے کا عادت ہی اپنی عادت کی طرح اپنی عادت کی مانند اپنی عادت کی طرح اس کا معنی کریں گے یعنی اپنی روٹین میں حسب معمول حسب معمول کے لیے استعمال کرتے ہیں کا عادتی ہی اذا جاء فلا تسمح لہو بالدخول جب وہ ا جائیں تو آپ اس کو داخل ہونے کی اجازت نہ دیں ول یذهب الى المدير اور اسے چاہیے کہ وہ مدیر کے پاس جائے المدرس ان شاء الله یسلم المراقب و یخرج مراقب سلام کرتا ہے اور نکل جاتا ہے المدرس استاد یا حشام اقرأ ال آیت الواردت فی الدرسی سبق میں آنے والی آیت کو پڑھو حشامن حشام بعد الاستعاداتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد لفظی معنی استعادہ کا فناح طلب کرنے کے بعد اذا قرأت القرآن فستائذ بالله من الشیطان الرجیم فستائذ اصل میں ہے فاستائذ اور استائذ فیل امر ہے استعادہ یستائیدو سے یستا سے عید بنا اور پھر کو ہدف کر دیا گیا تو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے استا رہ گیا بادل استعی پناہ طلب کرنے کے بعد یعنی عوض باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کے بعد حشام عائد پڑھتا ہے واصلہ عبادی انی فعنی قریب اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں قریب ہوں نزدیک ہوں اقرا الحادیث الدرس یا ابا بکرن یا ابا بکرن یہ یا حرف منادہ منادا ہے اور ابا کا لفظ آگے بکرن کی طرف مضاف ہے بکر کے والد بکر کے ابو اور منادا اگر آگے مضاف ہو تو حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے اسی لیے یا ابو بکرن کی بجائے استعمال ہو رہا ہے یا ابا بکرن اے ابو بکر سبق میں وارد ہونے والی آنے والی احادیث کو پڑھو ابو بکرن ابو بکر الحدیث الاول پہلی حدیث آن جا رمضان فتحت جب رمضان آ جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں متفقن آلے متفقن آلے ہی کا رفری منع ہے اس حدیث پر اتفاق کیا گیا ہے پوری بارت یوں ہے متفقن علیہ من المام الباری جی من من المام اس حدیث پر اتفاق کیا گیا ہے امام بخاری اور امام مسلم کی طرف سے یعنی دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دے کے اپنی اپنی کتاب میں درج کیا ہے الحدیث الثانی قال ابو بردت سمعت ابا موسیٰ مرارا یکول میں نے حدت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کئی دفعہ سنا فرماتے ہوئے یکول کہتے ہوئے مرارا جمع مرتن کی, کی مرارا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مریض الابد او سافر جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کرتا ہے کتبا لہو مسل و ما کانا یا امل اس کے لیے لکھا جاتا ہے اس کی مثل یعنی اتنا ہی اجر و سواب لکھا جاتا ہے اس کا اجر و سواب لکھا جاتا ہے جو وہ کیا کرتا تھا دونوں حال ہیں اور حال ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہیں اس حال میں کہ وہ مقیم ہو تندرست ہو یعنی جب وہ مقیم تھا اور تندرست تھا اس وقت جو وہ نیک اعمال کیا کرتا تھا نوافل یا ذکر اذکار کی صورت میں حالت سفر میں اس سے وہ اعمال رہ بھی جائیں یا بیماری کی حالت میں وہ ان اعمال کو ادا نہ بھی کر سکے تو ان اعمال کا ان وظائف و اذکار کا یا نوافل وغیرہ کا اسے ثواب مل جائے گا الحدیث الثالث تیسری حدیث انبی سعید الخری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول ادا سمع تم ان ندا فکول مسلما یقو جب تم ادان سنو ندا سے مراد یہاں ندا اسلات ہے یعنی آواز کی نماز کی پکار جب تم ندا یعنی ادان سنو فکول مسلمہ یقود المعزن تو تم کہو اس کی مثل جو کہتا ہے معزن جو الفاظ معزن کہے تو تم اسی طرح ساتھ ساتھ دہراؤ ایک حدیث میں ہے اللہ تعیع انی حیا عل اور حیا الفلاح کے علاوہ وہاں تم لاہ کو اس کے جواب میں یسما چھینک کی آواز سنائی دیتی ہے چھینک کی آواز کو سنا جاتا ہے کسی نے چھینک ماری اور اس کی آواز آئی استاد اس آواز کو سن کر کہتے ہیں من السو چھینک مارنے والا کون ہے عبدالحادی انا میں یا عبدالحادی اے عبدالحادی پڑھیں گے عربی زبان کے تلفظ میں یا عبد الحادی عبد آگے مداف ہے اذا آتست فحمد اللہ جب تم چھینک مارو تو اللہ کی حمد و سنہ بیان کرو الحمدللہ کہو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آتا سا احدکم فليکل جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ وليکل له افوہو اور چاہیے کہ اسے, اسے اس کا بھائی کہے او صاحبوہو یا اس کا ساتھی یعنی دونوں میں سے ایک لفظ نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رابی کو شب گزرا کہ خو کہا یا صاحب دونوں الفاظ یہاں بیان کر دیے گئے کہ دونوں میں سے ایک لفظ آپ نے ارشاد فرمایا کیا کہے اس کا بھائی یا اس کا ساتھی یرحم اللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے فائدہ قال لہو یرحمک اللہ تو جب وہ اسے یرحم اللہ کہے پھل یا تو جس کو چھینک آئی جس کو چھینک آئی تھی اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے حالات درست کرے بال حالت کو کہتے ہیں حال چال جیسے استعمال کرتے ہیں ہم عجیب عن و تماری آنے والے سوالات کا جواب دیجیے المراقب کس کے بارے میں مراقب نے پوچھا سال عن الحسین ماذا قال المراقب مراکب المدرسی بن ابراہیم مراقب نے استاد سے کیا کہا ابراہیم کے بارے میں بن نسبت ابراہیم بن نسبت الا ابراہیم ابراہیم کے متعلق ابراہیم کی طرف معاملے کی نسبت کرتے ہوئے اپنے حکم کی آڈر کی نسبت کرتے ہوئے تباہ محاورہ ترجمہ کریں گے ابراہیم کے حوالے سے استاد مراقب نے نگران نے استاد سے کیا کہا قال المراقب لمر بن نسبت ابراہیم لاتس محل وز ال مدیری منلسا کس کو چھینک آئی آتاسا ابد الہادی یا مانا کریں گے کس نے چینک ماری وہ کون ہے جس نے چھینک ماری کہتا ابد الہادی دما امر مدرس و بادل اتاسی چھینک مارنے کے بعد استاد نے اسے کس چیز کا حکم دیا امر مدرس و بادل اتاسی این مد اللہ مد اللہ ہمارا باد الحمد اللہ ادا ضرفی ادا ہے تو یہ اس میں ضرف شرتی یا اس کو کہیں گے ہم کلما شرط حرف شرط حرف ضرف اِذَا, اِذَا یہ اسم ضرف یا حرف ضرف ہے یہ شامل ہے شرط کے مانا کو تزمن مان شرتی لفظی مانا اس نے گھیرے میں لے رکھا ہے شرط کے معنی کو یعنی شرط کے معنی پر مشتمل ہے تدخن غالباً عل الفعل غالباً یعنی زیادہ تر زیادہ تر ادا داخل ہوتا ہے فلم پر فتح فلما مستقبل ہی حوالہ پھیر دینا تو وہ پھیر کر لے جاتا ہے یعنی تبدیل کر دیتا ہے اس کو مانا میں مستقبل کی طرف تو وہ اس کو مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے نہ وہ ادا جہر مغوان فتحت ابواب واب الجنتی یہاں بطور حرف شرط کے استعمال ہو رہا ہے جہاں رمضان فتحت ابواب واب الجنتی یہ جواب شرط ہے جب رمضان آ جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں عَلَى اور کبھی کبھی قد یہاں کبھی کے معنی میں ہے قد یہ لط یعنی تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لط قلیل یعنی کبھی کبھی کے معنیٰ میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ اس کا عربی زبان میں ترجمہ کریں گے اور کبھی کبھی یعنی بہت کم داخل ہوتا ہے یہ مدارے پر اور اسی طرح جائز ہے کہ جواب شرط فعل مدارے ہو کمافی کو شاعر کے اس قول میں ہے اور نفس خواہش خواہش کرتا رہتا ہے خواہشات میں آگے بڑھتا رہتا ہے جب تم اسے خواہش دلاؤ جب تم اسے خواہشات میں آگے لے جاؤ اس کی خواہشات پوری کرتے رہو تو پھر نفس کی خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوتی اور نفس خواہش کرتا رہتا ہے ادا را جب تم اسے اس کی خواہشات پوری کرتے رہو جب تم اسے خواہشات دلاتے رہو وا تو ردو الا قلیل اور جب اسے لوٹایا جائے اس نفس کو لوٹایا جائے کلیلن تھوڑے یعنی تھوڑی خواہش کی طرف یا تھوڑی چیز کی طرف تک نہ او, وہ اسی پہ اکناد کر لیتا ہے یعنی نفس کی خواہشات کو برانا یا کنٹرول کرنا یہ تو انسان کے اپنے بس میں ہے خواہشات لامحدود ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی وہ بے حد و بے ہوتی ہیں نفس کی خواہشات پوری کرنے کی بجائے اس کو کنٹرول میں کرنا چاہیے اس پہ قابو پانا چاہیے تاکہ اس کی خواہشات بڑھتی نہ رہیں اور لامحدود نہ ہو جائیں ادا تو ادا ادا ادا تو یہاں ادا تردو اذا ردت نہیں ہے وہ ادا ردت الا کلیلن تک او بلکہ وہ ادا توردو یہاں اذا فیل مدارے مجہول سے پہلے آ رہا ہے یعنی اذا کا جو جواب شرط ہے وہ عموماً فیل مادی ہوتا ہے لیکن فیلے مدارے سے پہلے بھی اذا کو لانا درست ہے یا جیب اقتران و جواب شرط بالفا فی آ فی موازے آ کی الف کے بعد دو حروف ہیں اس لیے یہ لفظ غیر منصرف ہے غیر منصرف کے آخر میں جہاں زیر آنی چاہیے وہاں زبر آتی ہے فی مواز کی بجائے فی مواد آ استعمال ہو رہا ہے جواب شرط کو فا کے ساتھ ملا کر لانا استعمال کرنا ضروری ہے چند مقامات میں یعنی جواب شرط سے پہلے فا زبر بفا کا لانا ضروری ہوتا ہے کب نمبر ایک جواب جملہ تن نمبر ایک اس وقت کے جواب شرط جملہ اسمیاں ہو مثلا و ادا سا عبادی اور جب آپ سے میرے بندے پوچھیں انی میرے بارے میں حرف شرط ہے اور سال کا عبادی انی یہ شرط ہے اور انی قریبن یہ جملہ اسمیاں ہے اور یہ جواب شرط ہے اس سے پہلے فاضب اور لانا ضروری ہے یوں نہیں کہہ سکتے و ادا سا کا عبادی انّی انی قریبن فظرفا کلا نا ضروری ہوگا ف انی قریبن کہنا لازمی ہوگا نمبر 2 عین کون الجواب فیلن طلبیان کہ جواب کوئی فعل طلب پر مشتمل ہو فعل طلب یعنی فعل امر ہو یا فعل نہیں ہو یا استفہام فعل استفهام ہو ومن انواع طلبی اور طلب کی اقسام میں سے فعل امر ہے الامر والنهی والاستفهام فعل امر فعل نهی یا کوئی سوالیہ جملہ مثلا نحو مثلا نہیں سکتے ادارا کہنا ضروری ہے سے پہلے فاض برفا لانا یہاں لازمی ہوگا جب تم حامد کو دیکھو جب تم حامد کو دیکھو تو اس کو سفر کے مقررہ وقت کے بارے میں پوچھو اس نے کب سفر کرنا ہے ادا و جت المریض نا امن ہو یہاں پھیلے نہیں ہے یوں نہیں کہہ سکتے اذا وجدت نا نائما لا تر ہو فلا ہو کہنا لازمی ہوگا جب تم مریض کو سویا ہوا پاؤ تو تم اس کو بیدار نہ کرو او یوکزو بیدار کرنا ادار بلالا فمادا کو لہو جب میں بلال کو دیکھوں تو اس کو کیا کہوں یوں نہیں کہہ سکتے ادار عئی بلالا بلالن مادا عقول لہو کیونکہ یہاں جواب شب ایک سوالیہ جملہ ہے استفہامیہ جملہ ہے اس سے پہلے فاض کا لانا لازمی ہے نمبر ایک آئی نے شرط و جواب شرط شرط کو اور جواب شرط کو متعین کیجیے نیچے آنے والے جملوں میں آیات ہیں نیچے یا احادیث ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں فیما یاتی اس میں جو کچھ نیچے آ رہا ہے یعنی آیات اور احادیث کی شکل میں واحدہ کان ال جواب مختر سبب کا اور جب جواب فا سے ملا ہوا ہو یعنی جواب شرط سے پہلے فا آپ کو نظر آ رہی ہو تو پھر اس کا سبب بھی بیان کرو اس کی وجہ بھی ذکر کرو قال وہ تعالیٰ جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو وہ حکوم کے بعد الا کی پریپوزیشن آ رہی ہو تو نماز کے لیے یعنی کھڑا ہونا اراد ہوتا ہے نماز کے لیے کھڑا ہونا یعنی نماز کا ارادہ کرنا نماز کی تیاری کے لیے کھڑا ہونا اس کا ترجمہ ہوتا ہے ادا اگر ادا پھر تو تھا کہ نماز کے لیے نماز کی خاطر اب یہاں ہے نماز کی طرف جاننے کے لیے تم ارادہ کرو تو پھر نماز ادا کرنے سے پہلے کیا کرو فخر وجوہ مرافی کی تو تم دھول لیا کرو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک وم سہو بروس کم ارجلا مل کابیری اور مساح کر لیا کرو اور مساح کرو اپنے سروں کا ارجلا یہ وجوہ کو وجوہا کے اوپر اطف ہے فخصل وجوہ و ارجلا اور اپنے پاؤں دھولیا کرو ٹخنوں تک یہاں اذا کم تم سلاطی فلسل وجوہ میں ادا حرف شرط ہے یہ شرط ہے اور فلسل وجوہ جواب شرط ہے کسی وجہ سے جواب شرط کیونکہ یہاں فیل امر ہے فلسلو کسی وجہ سے اس سے پہلے فاض برفا مل کر آ رہی ہے لکھاس میں اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے واحدا مرثو فہو یشفینی یہاں جواب شت جملہ اسمیاں ہے کس اس لیے ساز برسا اس سے پہلے آ رہی ہے نمبر تین قور اللہ میں یوم او اللہ ایمان لائے ہو جب پکارا جائے یعنی آواز دی جائے اذان کہہ دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن او اللہ دکھر اللہ تو تم جلدی کرو اللہ کی یاد کی طرف اللہ کی یاد کے لیے تم جلدی سے لپکو لفظیمانہ تو جلدی سے جاؤ اللہ کے اللہ کو یاد کرنے کے لیے وزار البئی اور بے یعنی خید و فروخ کو چھوڑ دو یہاں نودی علی سلاطی میں یوم الجماعتی شرط ہے اور الى ذکر اللہ یہ جواب شرط ہے اور یہاں فاطبر فا اس لیے اس او سے پہلے مل کر آ رہی ہے کیونکہ جواب شرط یہاں سیل امر ہے یا سیل طلب کہ جب داخل ہو تم میں سے کوئی شخص مسجد میں تو اسے چاہیے کہ وہ دو رکاتے ادا کر لے اس سے پہلے کہ وہ بیٹھے بیٹھنے سے پہلے دو رکاتے ادا کر لے پھر وہ بیٹھے یہاں ادا حرف شرط ہے اور دخال احد قب یہ شرط ہے اور فل یا رکا رکا یہ جواب شرط ہے جواب شرط کیونکہ یہاں پہلے امر ہے اس لیے اس سے پہلے فاز فاضل فاطہ حرف آ رہا ہے لا ولا تو جب آ جائے گی ان کی مقررہ مدت یعنی جب آ جائے گا ان کے ان کی موت کا وقت لاسا فرون ستم وہ نہیں ہٹ سکیں پیچھے ہٹ سکیں گے ایک گھڑی والا یا اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے یعنی کوئی تقدیم و ایک گھڑی کی بھی تقریم و تاخیر نہیں ہوگی یہاں فاض نہیں ہے کیونکہ یہاں نہ ہی اسمیا ہے نہ طلب ہے ہاں دونوں نہ ہی یہاں جواب شرط جمرہ اسمیاں ہے اور نہ ہی فیل طلب یعنی فل امر فیل نہیں یا کوئی استفامیہ جملہ ہے نمبر چھ ادا شار بل کلب فی انعدم فل یا جب پی جائے کتا تمہارے تم میں سے کسی کے برتن میں تو اسے چاہیے کہ وہ اسے سات دفعہ دھوئے پھل یا ہو ادا ہر پہ شرد ہے شارب القلب فی انعد اور فل فی ارض فلا جب تم سنو تعاون کے بارے میں کسی زمین میں یعنی کسی علاقے میں تعاون کی وبا پھیل گئی ہے فلا خلوحا تو تم اس میں داخل نہ ہوگو واحدہ واقعہ اب اردن و ان تم بے حا اور جب تعاون کا مرض ہو جائے واقع ہو جائے یعنی آ جائے تعاون کا مرض پڑ جائے کسی زمین میں وان تم, اور تم اس زمین میں اس علاقے میں ہو وہ فلاں خخت منہ تو تم اس سے نہ نکلو کیونکہ یہ وبائی مرض ہے اگر اس سے نکل کر لوگ کسی اور علاقے میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی تاؤن کا مرض پھیل جائے گا وہاں سے نکل کے کسی اور جگہ چلے جائیں گے وہاں بھی پھیل جائے گا تو اس کو اس تک محدود کرنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقے میں ہی رہیں تاکہ یہ وبائی مرض پورے علاقے کو یا دیگر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے یہاں ادا حرف شرط ہے سمیت تعاون فی اردن یہ شرط ہے اور فلاط فلوحا جواب شرط ہے اور جواب شرط یہاں پہلے نہیں ہے اس لیے فاضہ برفا رہا ہے یہاں سے پہلے یہ بھی اسی طرح واحدہ نمبر ما جب تم میں سے کسی شخص کو اونگ آ رہی ہو نماز کے دوران تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اسے پتا چلے وہ کیا پڑھ رہا ہے یا ما یہاں کریں گے موصولہ یہاں تک کہ وہ اس کو جان لے جو وہ پڑھ رہا ہے یہاں اذا حرف شرط ہے نہ آسا احادثی شرط ہے اور فل یعن جواب شرط ہے اور جواب شرط یہاں فیر طلب فیر امر ہے نمبر نو ارا اکیمت صلاحات و فلاں صلاح المکتوبا طب نماز کی اقامت کہ جائے جب نماز کو لفظی معنی جب نماز کو کھڑا کر دیا جائے جب نماز کے لیے اقامت کہتی جائے فلاں صلاح المکتوبا تو کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرض نماز کے یہاں ارا حرف شرط ہے اقیمت صلاحت شرط ہے اور فلا صلاحطا اد المکتوبت جواب شرط ہے جواب شرط کیونکہ یہاں جملہ اسمیہ ہے اس لیے اس سے پہلے فاضل وفا کا حرف پا رہا ہے کال شاعر نے کہا ہے جب تم کوئی کام نہ کر سکو کسی چیز کی استطاعت نہ رکھو یعنی کوئی کام تمہارے بس میں نہ ہو تو جاوید ہو علامہ دستفی اُ اور اس کو چھوڑ کے تم آگے چلے جاؤ اس کام کی طرف جس کی تم طاقت رکھتے ہو یعنی جو کام انسان کے بس میں ہو وہ کر لے جو نہ بس میں ہو بلا بجا اس کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کرے اپنا وقت برباد نہ کرے یہاں ادار حرف شرط ہے لم دست ان شرط ہے اور فدا جواب شرط ہے یہاں جواب شرط فی ال ہے اس لیے فاض برفاس سے پہلے آ رہا ہے گیارہ نمبر کال شوقی شوقی ایک شاعر کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوقی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فن کہا ہے یہ پاکستان کا شوقی نہیں یہ مصر کا کوئی شاعر ہے واحدہ رحمتا فَأَنْتَ امن او ابو واحدہ رحمتا اور جب تو رحم کرے یعنی جب تمہارے دل میں رحم پیدا ہو جائے تو تم ماں ہو یا باپ ہو فَأَنْتَ امن او ابو او ابن یعنی کسی کے دل میں اگر رحم پیدا نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ نہ تو اس میں پدری شفقت ہے اور نہ ہی جو ممتا کی شفقت ہوتی ہے نہ ہی اس میں وہ ہے وہ پدری اور ممتا کی شقت سے محروم ہے نمبر دو ادخل فی ان خل عیدہ یقون من خالی اذا کو دونوں جملوں میں داخل کرو یعنی استعمال کرو الا ان یقون جواب اس طرح سے کہ اس کا جواب یعنی اس جملے کا جواب خالی ہو فا سے فا کے بغیر ہو یعنی اس جملے میں جو جواب شرط ہے جواب جواب میں ہا کی زمین لوٹ رہی ہے استقبال کروں گا اس الى تجدنی جب تم پاکستان پہنچو گے تم مجھے خوش گے نمبر تین الجواب اذا کو داخل کرو چار جملوں میں چار جملوں میں استعمال کرو اس طرح سے جواب نمبر ایک فلولہ جملتا پہلے جملہ میں جواب شرط جملہ اسمیہ ہو مثال کے طور پہ انطل مجتن نمبر دو وفسان عطف اور دوسرے جملہ میں فیل امر ہو اضا دسل تفلف فجلس متمین نمبر تین وفصال ثقیفر بلام العمر اور تیسرے میں فعل مضارع ہو جس سے پہلے لام امر استعمال ہو رہا ہو جو مل کر استعمال ہو رہا ہو لام امر کے ساتھ اور مختر اور چوتھے جملے میں جواب شرط کیا ہو فعل مدارے جو مل کر آ رہا ہو لائن کے ساتھ فلا تجلس اللہ ساکتاً. یا ادا دخل فلاکل